سورہ شعرا ایک مکھی صورت ہے اس کے آیات ہیں دو سو ستائیس رکوع ہیں گیارہ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے توسی حروف مقطعات جن کے معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں تل الْكِتَابِ الْمُبِينِ یہ واضح کتاب کی آیات ہیں لعلنک باقعن نفسک اللا یکونو مؤمنین اے نبی شاید اس غم سے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ خود کو ہلاک ہی کر لیں گے ان شَأْ نزل عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آیَةً فَضَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں پھر اس کے آگے ان کی گردنیں جھکی ہی رہ جائیں اور رحمان کے پاس سے جو بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں كذبوا فسوف يأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون چنانچہ یقیناً وہ جھٹلا چکے لہٰذا جلد ان کے پاس اس کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی ہی عمدہ چیزیں اگائی ہیں ان بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں وہ انعزیز الرحیم بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب بہت رحم کرنے والا وَإِذْنَا دَا رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِئْتِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور یاد کریں جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تو ظالم قوم کے پاس جا قوم فتعون أَلَا يَتَّقُونَ یعنی قوم فرعون کے پاس کیا وہ ڈرتے نہیں قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ اس نے کہا اے میرے رب بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَعْسِلْ إِلَى هَارُونَ اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی لہٰذا تو حارون کی طرف بھی وہی بھیج وَلَهُمْ عَلَيَّ فَأَخَافُ أَن <يَقْتُلون> اور ان کا میرے ذمے ایک گناہ مطلب جرم ہے لہٰذا مجھے خوف آتا ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت سے جو ہمدردی اور ان کی ہدایت کے لیے جو تڑپ تھی اس میں اس کا اظہار ہے پھر یعنی جسے مانے اور جس پر ایمان لائے بغیر چارہ نہ ہوتا لیکن اس طرح جبر کا پہلو شامل ہو جاتا جبکہ ہم نے انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی ہے تاکہ اس کی آزمائش کی جائے اس لیے ہم نے ایسی نشانی بھی اتارنے سے گریز کیا جس سے ہمارا یہ قانون متاثر ہو اور صرف انبیاء و رسول بھیجنے اور کتابیں نازل کرنے پر ہی اکتفا کیا پھر یعنی تہذیب کے نتیجے میں ہمارا عذاب عن ان قریب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا جسے وہ ناممکن سمجھ کر استحضاء و مذاق کرتے ہیں یہ عذاب دنیا میں بھی ممکن ہے جیسا کہ کئی قومیں تباہ ہوئیں بصورت دیگر آخرت میں تو اس سے کسی صورت چھٹکارا نہیں ہوگا میں قین و نوں نہیں کہا بلکہ میں قینوبی اس تہذی کہا کیونکہ استہزاء ایک تو اعراض و تقزیب کو بھی مستلزم ہے دوسرے یہ اعراض و تقزیب سے زیادہ بڑا جرم ہے بہالِ فتح القدیر پھر زعو جن کے دوسری معنی یہاں صنف اور نوع کے کیے گئے ہیں یعنی ہر قسم کی چیزیں ہم نے پیدا کی جو کریم ہیں یعنی انسان کے لیے فائدے مند یا بکثرت جس طرح غلہ جات ہیں پھل میوے ہیں اور حیوانات وغیرہ ہیں پھر یعنی جب اللہ تعالی مردہ زمین سے یہ چیزیں پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا پھر یعنی اس کی یہ عظیم قدرت دیکھنے کے باوجود اکثر لوگ اللہ اور رسول کی تکزیب ہی کرتے ہیں ایمان نہیں لاتے پھر یعنی ہر چیز پر اس کا غلبہ اور انتقام لینے پر وہ ہر طرح قادر ہے لیکن چونکہ وہ رحیم بھی ہے اس لیے فوراً گرفت نہیں فرماتا بلکہ پوری مہلت دیتا ہے اور اس کے بعد مواخذہ کرتا ہے پھر یہ رب کی اس وقت کی ندا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ سلام مدین سے اپنی اہلیہ کے ہمراہ واپس آ رہے تھے رستے میں انہیں حرارت حاصل کرنے کے لیے آگ کی ضرورت محسوس ہوئی تو آگ کی تلاش میں وہ کوہے تور پہنچ گئے جہاں نداٮٔ غیبی نے ان کا استقبال کیا اور انہیں نبوت سے سرفراز کر کے اور ظالموں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کا فریضہ سونپ دیا گیا پھر اس خوف سے کہ وہ نہایت سرکش ہے میری تکذیب کرے گا اس سے معلوم ہوا کہ طبعی خوف انبیاء کو بھی لاحق ہو سکتا تھا کیونکہ انبیاء بھی انسان ہی تھے اور بشری عوارض نبوت کے اور بشری عوارض نبوت کے منافی نہیں پھر یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام زیادہ فصیح اللسان نہیں تھے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زبان پر انگارہ رکھنے کی وجہ سے لکھنت پیدا ہو گئی تھی جیسا کہ اہل تفسیر بیان کرتے ہیں لیکن بعد میں آرزہ ختم ہو گیا تھا جیسا کہ سورہ تاہا آیت نمبر 36 میں ہے پھر یعنی ان کی طرف جبریل کو وہی دے کر بھیج اور انہیں اور انہیں بھی وہی عبوت سے سرفراز فرما کر میرا معاون بنا پھر یہ اشارہ ہے اس قتل کی طرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غیر ارادی طور پر ہو گیا تھا اور مقدول اور مقدول قبتی یعنی فرعون کی قوم سے تھا اس لیے فرعون اس کے بدلے میں حضرت موسی علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا جس کی اطلاع پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین چلے گئے تھے اس واقعے پر اگرچہ کئی سال گزر چکے تھے مگر فرعون کے پاس جانے میں واقعی یہ امکان موجود تھا کہ فرعون ان کو اس جرم میں پکڑ کر قتل کی سزا دینے کی کوشش کرے اس لیے یہ خوف بھی بلا جواز نہیں تھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال كلا فاذھبا باياتنا اننا معكم مستمعون فرمایا ہرگز نہیں چناچے تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ یقینا ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين چناچے تم چناچے تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو بلا شبہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں ان ارسل معنا بنی اسرائیل یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے قَالَ لَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينًا فرون نے کہا کیا ہم نے اپنے پاس بچپن میں تیری پرورش نہیں کی اور تو ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی برس نہیں رہا وفعلت فعلتك فعلت وآنت اور تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا اور تو نہ شکروں میں سے ہے اذا من تو لِّين اس نے کہا میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جب کہ میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھا ففررت منکم لما خفتکم ففررت منکم لما خفتکم فوهبنی ربی حکمت و جعلنی من المرسلين پھر جب میں تم سے ڈرا تو میں تم سے بھاگ گیا پھر میرے رب نے مجھے حکم بخشا اور اس نے مجھے رسولوں میں سے بنایا اور کیا یہی ہے وہ احسان جو تو مجھ پر احسان جتلاتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ فیرون نے کہا اور رب العالمین کیا ہے قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَضِّ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُوتُم مُقِنِينَ اس نے کہا آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے ان کا رب ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو قَالَ لِمَن حَوْلَهُ <تَسْتَمِعُونَ> اس نے اپنے ارد گرد والوں مطلب درباریوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ <الْأَوَّلِينَ> اس نے کہا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے آبا و اجداد کا رب ہے قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي اس نے کہا بلا شبہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقینا دیوانہ ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اللہ تعالی نے تسلی دی کہ تم دونوں جاؤ میرا پیغام اس کو پہنچاؤ تمہیں جو اندیشے لاحق ہیں ان سے ہم تمہاری حفاظت کریں گے آیات سے مراد وہ دلائل و براہین ہیں جن سے ہر پیغمبر کو آگاہ کیا جاتا ہے یا وہ معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے جیسے ید بیٰ اور اصح پھر یعنی تم جو کچھ کہو گے اور اس کے جواب میں وہ جو کچھ کہے گا ہم سن رہے ہوں گے اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم تمہیں فریض رسالت سونپ کر تمہاری حفاظت سے بے پرواہ نہیں ہو جائیں گے بلکہ ہم تمہارے ساتھ ہیں وہ ساتھ ہوتا ہے جس طرح اس کے شان کے لائق ہے وہ ساتھ ہوتا ہے جس طرح اس کے شان کے لائق ہے یا نصرت و معاونت کی معیت مراد ہے یا نصرت و معاونت کی معیت مراد ہے پھر یعنی ایک بات یہ کہو کہ ہم تیرے پاس اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں بلکہ رب العالمین کے نمائندے اور اس کے رسول کی حیثیت سے آئے ہیں اور دوسری بات یہ کہ تو نے چار سو سال سے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے ان کو آزاد کر دے تاکہ میں انہیں شام کی سرزمین پر لے جاؤں جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے پھر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور مطالبے پر غور کرنے کی بجائے ان کی تحقیر و تنقیص کرنی شروع کر دی اور کہا کہ کیا تو وہی نہیں ہے جو ہماری گود میں اور ہمارے گھر میں پلا بڑا ہے اور ہمارے گھر میں پلا بھڑا ہے پھر بعض کہتے ہیں کہ اٹھارہ سال فرعون کے محل میں بسر کیے بعض کے نزدیک تیس اور بعض کے نزدیک چالیس سال یعنی اتنی عمر ہمارے پاس گزارنے کے بعد چند سال ادھر ادھر چند سال ادھر ادھر رہ کر اب تو نبوت کا دعویٰ کرنے لگا ہے پھر پھر ہمارا ہی کھا کر ہماری ہی قوم کے ایک آدمی کو قتل کر کے ہماری نا بھی کی پھر یعنی یہ قتل ارادتاً نہیں تھا بلکہ ایک گھوسا ہی تھا جو اسے مارا گیا تھا جس سے اس کی موت ہی واقع ہو گئی علاوہ ازئیں یہ واقعہ بھی نبوت سے قبل کا ہے جب کہ مجھ کو علم کی یہ روشنی نہیں دی گئی تھی یعنی پہلے جو کچھ ہوا اپنی جگہ لیکن اب میں اللہ کا رسول ہوں اگر میری اطاعت کرے گا تو بچ جائے گا بصورت دیگر ہلاکت تیرا مقدر ہوگی پھر یعنی یہ اچھا احسان ہے جو تو مجھے جتلا رہا ہے کہ اپنے گھر میں رکھ کر میری پرورش کی حالانکہ اس کا سبب خود تیرا ظلم و ستم تھا اگر تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان کے بیٹوں کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع نہ رکھا نہ کر رکھا ہوتا تو میں اپنے گھر میں پرورش پاتا پھر یہ اس نے بطور استفام کے نہیں بلکہ استقبار اور استنکار کے طور پر کہا کیونکہ اس کا دعویٰ تو یہ تھا میں من الہ غیر سر قص آیت نمبر اٹھتیس میں اپنے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود جانتا ہی نہیں پھر یعنی کیا تم اس کی بات پر تعجب نہیں کرتے کہ میرے سوا بھی کوئی اور معبود ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون اس نے کہا وہ مشرق کو مغرب اور جو کچھ دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو قال لئن اتخذت الهًا غيري لنجعله من المسجونين اس نے کہا البتہ اگر تو نے میرے سوا کوئی اور معبود پکڑا تو میں ضرور تجھے قیدیوں میں سے کر دوں گا موسا نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح شے دلیل لاؤں تب بھی اس نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو وہ تو وہ تو لے ہی آبین چنانچہ موسا نے اپنے اثا چنانچہ موسا نے اپنا اسا ڈالا تو آنن فعن وہ واضح اضحاء بن گیا جناچے موسی نے اپنا عصا ڈالا تو آنن فآنن وہ واضح الزہہ بن گیا۔ ونزع یده فاذا هي بيضاء للناظرین اور اس نے اپنا ہاتھ بغل میں سے کھینچ لیا یا کھینچ نکالا تو اس وقت وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا تھا۔ قال للملئ حوله ان هذا لساحر علیم فرون نے اپنے ارد موجود سرداروں سے کہا بلا شبہ یہ ضرور ماہر جادوگر ہے بلا شبہ یہ ضرور ماہر جادوگر ہے ان من بسحره فما ذا تأمرون وہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے لہذا تم کیا مشورہ دیتے ہو قانون فلم انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو ڈھیل دے اور شہروں میں جادوگروں کو اٹھا اور شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے والے بھیج دے یا تو کہ بیک کہ وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں يوم معلوم. چنانچہ جادوگر ایک مقرر دن کو خاص وقت پر جمع کر لیے گئے وکیل اور لوگوں سے کہا گیا کیا کہ تم بھی جمع ہو گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی جس نے مشرق بنایا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور مغرب بنایا جہاں سورج غروب ہوتا ہے اسی طرح ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب اور ان کا انتظام کرنے والا بھی وہی ہے پھر فرعون نے جب دیکھا کہ موس علیہ السلام مختلف انداز سے رب العالمین کی ربوبیت کاملہ کی وضاحت کر رہے ہیں جس کا کوئی معقول جواب اس سے نہیں بن پا رہا تو اس نے دلائل سے صرف نظر کر کے تو اس نے دلائل سے صرف نظر کر کے دھمکی دینی شروع کر دی اور موسیٰ علیہ السلام کو حوالے زندہ کرنے سے ڈرایا پھر یعنی ایسی کوئی چیز یا معجزہ جس سے واضح ہو جائے کہ میں سچا اور واقعی اللہ کا رسول ہوں تب بھی تو میری صداقت کو تسلیم نہیں کرے گا تب بھی تو صداقت کو یا میری صداقت کو تسلیم نہیں کرے گا پھر بعض جگہ ثعبان کی بجائے حیتن اور بعض جگہ جانن کے ساتھ تعبیر کی گئی ہے سربان وہ سانپ ہوتا ہے جو بڑا ہو اور جانن چھوٹے سانپ کو کہتے ہیں اور حیتن چھوٹے بڑے دونوں قسم کے سانپوں پر بولا جاتا ہے بوالِ فتح القدیر پھر تطبیق یہ ہے کہ موٹا اور بڑا ہونے کے لحاظ سے اسے ازدہ کہا گیا ہے جب کہ ہلکے ہونے اور تیز دوڑنے میں چھوٹے پتلے سانپ کی طرح ہونے کی وجہ سے اسے جین کہا گیا ہے بہوالے تفسیر اللباب اللّہ اعلم پھر یعنی گریبان سے ہاتھ گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکتا تھا بہوالے تفسیر اللباب یہ دوسرا معجزہ موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا پھر فرعون بجائے اس کے کہ ان معجزات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتا اور ایمان لاتا اس نے تہذیب و عینات کا رستہ اختیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بابت کہا کہ یہ تو کوئی بڑا فنکار جادوگر ہے پھر پھر اپنی قوم کو مزید بھڑکانے کے لیے کہا کہ وہ ان شعبہ بازیوں کے ذریعے سے تمہیں یہاں سے نکال کر خود اس پر قابض ہونا چاہتا ہے اب بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے یعنی اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے پھر یعنی ان دونوں کو فی الحال اپنے حال پر چھوڑ دو اور تمام شہروں سے جادوگروں کو جمع کر کے ان کا باہمی مقابلہ کیا جائے تاکہ ان کے کرتب کا جواب اور تیری تائید و نصرت ہو جائے اور یہ اللہ ہی کی طرف سے تقوینی انتظام تھا تاکہ لوگ ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں اور ان دلائل و براہین کا بچشم سر خود مشاہدہ کریں جو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے پھر چنانچہ جادوگروں کی ایک بہت بڑی تعداد مصر کے اطراف و جوانب سے جمع کر لی گئی ان کی تعداد بارہ ہزار یا سترہ ہزار یا انیس ہزار یا تیس ہزار اور اسی ہزار مختلف اقوال کے مطابق بتلائی جاتی ہے اصل تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیونکہ کسی مستند ماخذ میں تعداد کا ذکر نہیں ہے اس کی تفصیلات اس سے قبل سورہ آراف اور سورہ تحا میں بھی گزر چکی ہیں گویا فرعون اور عال فرعون نے اللہ کو فرعون اور اعل فرعون نے اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھانا چاہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا تھا چنانچہ کفر و ایمان کے مرکے میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ جب بھی کفر خم ٹھونک کر ایمان کے مقابلے میں آتا ہے تو ایمان کو اللہ تعالیٰ سرخروئی اور غلبہ عطا فرماتا ہے جس طرح فرمایا سر امبیا آیتمبر اٹھارہ بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں پس وہ اس کا سک توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے پھر یعنی عوام کو بھی تاکید کی جا رہی ہے کہ تمہیں بھی یہ مارکہ دیکھنے کے لیے ضرور حاضر ہونا ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر وہ جادوگر غالب آئے تو شاید ہم ان جادوگروں کی اتباع کریں پھر جب جادوگر آئے تو وہ سے کہنے لگے اگر ہم ہی غالب آئے تو کیا ہمارے لئے کوئی سلح ہوگا قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ فیرون نے کہا ہاں اور بے شک تب تم میرے مقربین میں سے ہوگے قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُمَا أَنتُمْ مُلْقُونَ موسیٰ نے اس سے کہا جو کچھ تم ڈالنے والے ہو ڈال دو موسیٰ نے ان سے کہا جو تم کچھ ڈالنے والے ہو ڈال دو فَأَلْقَوْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تم ڈالنے والے ہو ڈال دو تب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور کہنے لگے عزت فرعون کی قسم بلا شبہ ہم ہی غالب ہیں فی القوم ہی پھر موسا نے اپنا اثا ڈالا تو وہ فورن ہی اسے نگلنے لگا تو وہ فوراََ ہی اسے نگلنے لگا جو وہ جھوٹ موٹ گڑھ رہے تھے فلقی جی دین چنانچے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے قولوں وہ کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے ربی موس و حرون موسہ اور ہارون کے رب پر فرعون نے کہا میرے اجازت دینے سے پہلے تم نے اسے مان لیا بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے لہذا جلد تم جان لو گے میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف طرف سے کاٹ دوں گا اور تم, تم, اور, تم گا اور تم سب کو ضرور سولی چڑھا دوں گا اور تم سب کو ضرور سولی چڑھاؤں گا قَالُوا لَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا وہ کہنے لگے کوئی حرج نہیں بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے گا اس لیے کہ ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جادوگروں کو پہلے اپنے کرتب دکھانے کے لیے کہنے میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ ایک تو ان پر یہ واضح ہو جائے کہ اللہ کا پیغمبر اتنی بڑی تعداد میں نامی گرامی جادوگروں کے اجتماع نامی گرامی جادوگروں کے اجتماع اور ان کی ساحرانہ شعبہ بازیوں سے خوف زدہ نہیں ہے دوسرا یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ جب بعد میں اللہ کے حکم سے یہ ساری شعبہ بازیاں آنے واحد میں ختم ہو جائیں گی تو دیکھنے والوں پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور شاید اس طرح زیادہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں چنانچہ ایسا ہی ہوا بلکہ جادوگر ہی سب سے پہلے ایمان لے آئے جیسا کہ آگے آ رہا ہے تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ باطل نے ہی ہمیشہ اپنے اسباب و وسائل پر بھروسہ کیا حق کو بے سر و سامانی کی حالت میں دیکھ کر چیلنج کیا غرور و تکبر میں آ کر حملے میں پہل کی جبکہ حق دفاع کر کے باطل کا غرور خاک میں ملاتا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق کے مزاج کے مطابق باطل کو پہل کرنے کا موقع دے کر تاریخ میں حق کو باطل کی طبیعتوں کا فرق بتایا چوتھی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حق ہمیشہ دفاع کرتا آیا ہے چیلنج اور غرور و تکبر اور حملہ آور ہونا یا اپنے اسباب و وسائل پر بھروسہ رکھنا یہ سب باطل کا شیوا رہا ہے پھر جیسا کہ سورہ عراف اور سورہ تحا میں گزرا کہ ان جادوگروں نے بہت بڑا جادو پیش کیا سحروں الناس بسحر عظیم سورہ آراف آیت نمبر 116 حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے دل میں خوف محسوس کیا سورہ تہا آیت نمبر 67 چنانچہ ان جادوگروں کو اپنی کامیابی اور برتری کا بڑا یقین تھا جیسا کہ یہاں ان الفاظ سے ظاہر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ذرا اپنی لاٹھی زمین پر پھینکو اور پھر دیکھو چنانچہ لاٹھی کا زمین پر پھینکنا تھا کہ اس نے ایک خوفناک اس کی شکل اختیار کر لی اور ایک ایک کر کے ان کے سارے کرتبوں کو وہ نگل گیا جیسا کہ اگلی آیت میں ہے پھر فرعون کے لیے یہ واقعہ بڑا عجیب اور نہایت حیرت حیرت تھا کہ جن جادوگروں کے ذریعے سے وہ فتح و غلبے کی آس لگائے بیٹھا تھا وہی نہ صرف مغلوب ہو گئے بلکہ موقع پر ہی وہ اس رب پر ایمان لے آئے جس نے حضرت موسا ہارون علیہ السلام کو دلائل و معجزات دے کر بھیجا تھا لیکن بجائے اس کے فرعون بھی غور و فکر سے کام لیتا اور ایمان لاتا اس نے مقابرہ اور انات کا رستہ اختیار کیا اور جادوگروں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا اور کہا کہ تم سب اس کے شاگرد ہو اور تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم اس سازش کے ذریعے سے تم ہمیں یہاں سے بے دخل کر دو آراف آیت نمبر ایک سو تیئیس حق و باطل کی تاریخ اور مارکہ آرائی کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ ہر دور میں اہل باطل نے اہل حق پر بے جا الزام تراشی اور بہتان بازی کی جیسے اس موقع پر فرعون نے حضرت و وارون علیہ السلام کی بابت باتیں کیں جس سے ان کا ایک مقصد عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا تھا دھول جھونکنا تھا جس کا ان کا ایک مقصد جس سے ان کا ایک مقصد عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا تھا جس سے ان کا ایک مقصد عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہوتا ہے اور دوسرا اہل حق کے حوصلوں اور عزائم کو پست کرنا تاہم اہل حق ان اونچے ہتھ کنڈوں سے بے حوصلہ نہیں ہوتے اور اپنے مشن میں مصروف رہتے ہیں پھر الٹے طور پر ہاتھ پاؤں کاٹنے کا مطلب دائیاں ہاتھ اور بایاں پیر یا بایاں ہاتھ اور دایاں پیر ہے اس پر سولی مستضاد یعنی ہاتھ پیر کاٹنے سے بھی اس کی آتش غضب ٹھنڈی نہ ہوئی مزید اس نے سولی پر لٹکانے کا اعلان کیا پھر لا لاغیرہ کوئی حرج نہیں یا ہمیں کوئی پرواہ نہیں یعنی اب جو سزا چاہے دے لے ایمان سے نہیں پھر سکتے پھر اولمنین اس اعتبار سے کہا کہ فرعون کی قوم مسلمان نہیں ہوئی اور انہوں نے قبول ایمان میں